وہ ماںت دم دن کے جنہیں رمضان قیام کیتا اللہ نے پچھلے بھی گناہ معاف کر دیتا رمضان بخش دا سامان بن کے آیا اگر یہ آخری جمعہ پھر یہ جمعہ سدے واسطے خوشی کا پیغام بھی لے آیا کہ زم بھی لگا کے جا رہے خوشی اس بات دی رب تارا نے سنو رمضان مباحث خطا تو رمضان دے روزے رکھے قرآن حکیم کی تلاوت کی نوافل ادا کیسبیاں پڑیاں نبی کریم سرمر عالم کی بات گاہ گروزہ سلاما دل پیش کیتے رب اس بات تے کرما والا مہینہ سدے کو جدا ہو رہا ہے پتا نہیں ری ہوجج مگر میرے کون جاند ہے کہ میں ہوا گا کہ نہیں ہوگا رمضان مبارک دے رو دے نماز تفافی اپنی بار دے اندر قبول و منظور بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ کافی عرصہ پہلے میں نے ایک حسین واقعہ بیان کیا سی کہ نبی کریم سرور آرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کر کے چند تک لیجا اللہ تو بہت سارے دوستوں نے بار بارہ واقع سنا کہ رحمان چن نے آسمان دن چن نوتا بہرحال میں کوشش گا کہ اس وقت دے اندر اس حوالے نال گزارشات پیش کروں پرانے حکیم دی جو آیا پاک میں نے تلاوت کرت حاصل کیتا وہ چلا نے اپنے محبوب کریم سلسل دشمنا ارادے تو بھی واقبر کیا اپنا پروگرام بھی دس کہ میں کی کرنا ایک آیت رب نے نالے دشمنا کا پروگرام دس اپنا پروگرام دس رب تعالی دے مل کے سبحان؟ رمضان المبارک نے اندر اتنی رحمتہ اور برکت ملدی نے کہ رمضان تو علاوہ اگر اللہ کہ نو نف نے ہر رفتے دس نیکیاں ملدی نے دس بنا ہوں دس درجے بلند ہوں رمضان فری ہوتے ستر نیکیاں نے سر بڑا معاف دینے ستر درجے بلند دینے رمضان تو علاوہ ایک بار سبھان آخو نیکیاں رمضان واری سبھان لکھو چھ سو نیکیاں کتنا بڑا کرم ایک بار سبھان لا چھ سو تری نیکیاں ملیاں چھ سو تری گلابات ہوئے اور چھ سو تری درجے ایک کلمہ شریف لے لو کلما سیب شریف اللہ محمد رسول اللہ یہ چوبیس حرف نے چوبیس حرف نے کلمہ شریف لا الہ الا بارہ محمد رسول اللہ دے وار بہت حکمت قربان جتنے لفظ اپنے دیکھنے نہ اتنے یام رکھے دیکھنے اللہ اکبر نام سے نہیں آن یام کے بھی نہیں آنے یاد سے بھی ہر اپنے شریف دے تے شریف بھی کلمہ شریف رمضان شریف اگر کلمہ شریف پڑیا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سولہ سوسی لےٹیاں ملتی سولہ سو اسی گلاب ہوں سولہ سو اسی درجے بلند ہوں میں قرآن پڑھا گا نبی کریم دا ذکر کراگا حدیث سناواں محمد اربی دیا شانا سناواں یہ تک اکو ڈیمانڈ ہے سمت ہو کے کہنا ہے محبوب اکریم سلحم کافی لوگ ارادہ کرتے فوکا لو نال بجا دئیے اللہ محبوب نو کافر کو ادا کر رہے ہیں کرہ نور نو نل بجا دئیے محبوب تر دشمن کا ارادہ تینو پروگرام ہیں میں اپنا پروگرام بھی دس درمایا نور اللہ ای نور نو پورا نور دئیے اللہ ہے میں اسے پورا کرنے والا میم اپنی گجراتی زبان اس ترجما کر محبوبہ نور دا دیوا میں بالیا کافے پیڑے مار دی سجنا فوکا یا سپیکر سے پھوکا مارن بوجھ نہیں سکتا اور دیکھنی رومی کشمیری نے بھی کیا جس دی میں نورا بیوا میں بل کافے کافر دی نے فوکا البجا ولی نور ہی ولو کرسرا نو چنگا نہیں لگتا اللہ خو ح حضرات اِند اندر اللہ نے دوسرے مقام ترمایا دوارکار بارشا برتنی دعوت فکر دینا پرانے کریم دی اندر. دو مقام اللہ نے نور دے منکر کون ایک آیت میں کیا ہے کافر ایک آیت میں کیا ہے مسرک نور یہ چنگا نہیں لگتا یا نہیں کافر کہ یا لگنا مسرکا نہ چاہ لاک روپیہ انعام دینا مین پورے قرآن چو ایک آپ کوئی آسنخا دے جنے میں جب نے آکھیا ہوئے ولاؤ کارے ہل مو مین وارے ہل مسرے کہ کے مسلمانوں نور چاہی لگتا موبرا نو چنگا نہیں لگتا اور اس کا دو کہ نور چنگا نہیں لگتا سے کافلانہ لگتا نور کشرک نے الحمد للہ ابھی نہ کافل ہاں نہ مسرک ہاں اومر ہاں سے مسلمان ہاں کسی عاشق نے بڑے پتے بھی کی بات کیتی وہ کہنا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندر زن نورے خدا ہے کفر کی ہرکت پہ کندر گن کو سے یہ چرار بجایا نہ جائے گا سب لو فوکوں یہ چراغ بھوکا سے یہ چرار بجایا کوئی کتاب لکھ رہی ہے کوئی جلسے کر رہا ہے کوئی رسالے لکھ رہے ہیں کوئی تفیرا لکھ کے نبی پاک پاگ نور بھی مغارے پت کر رہے ہیں وہ پاگل ہو اس کھوٹ ڈک کے مر جاؤ گے بہ کا چران بجایا چارا نہ جائے گلی آپ کا مہارے کافر ماردے بہر فروخت فروخت نہیں سکتا چوکے می ہے ذکر میں بلند کیا نزمی کہ بند کیا رب کہہ لوگ میں آرام کو لکھن کر مار کے کمرہ چند کر دیا گا یا ذکر بلند کر دیا ونچ جس کی حفاظت ہوا کرے سانوس ونک جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا سب لو کما کیا بجے جسے جبھی یہ کریم سرور یاد اپنے اجرہ پاک نے ایلاک رو اے کافراندیاں مانتا تو لینا فلان امانت یہ فلاں امانت پہلی یہ فلاں لوٹا دینی میرا نہیں ہے رب نے بڑھوایا سیرا بکے والے تیری گل نہیں منگوے شہر چھوڑ کے چلا جاؤ میں جہاں وا کافی ننگیاں تلوار لے کے مکان کا گھیرو کڑ میں کلوتے نے کبھی دردان آیا پروگرام بنایا یقبار کی محمد مستقبا سے حملہ کرو تاکہ کسی ایک میلے سے قتل کا الزام نہ آئے دروازے کے سراخو ویسے تلوار ل کےوتے نے کملی والی نے اپنے لب ہرایت یاسین اما اولمبیران مست نبی کریم سرور عالم نے دروازہ کھولے کافرا میں ہل بچ گئی تلوارا اٹھائیا نبی کریم نے ٹوکے مٹی کی مٹ پڑی امام اللہ بیا نے دم کر کے کافرات سی خوش نظر نہیں آتی کٹی مر جائے نہیں آؤں آپی بہ آرکا فران نظر نہیں آخر کئی پرانا بےمان بولے کہ اکا مارے ادا کرنا یہ کوئی رحمت ہے؟ رب نے فرمایا جی بریل جلدی را میرے چادر بابو مٹی ستی نہیں قرف پیار والا کتنا پیار چھپ لا مٹی سیلا گل مکی تو تنگی رحمت والا کر چلے تو سوتی نہیں جب تک مار مریتا تھی یار سوچے گا سٹی میں چلو کھنے پہ کہیں سی نالی کہہ دیں تا تھی چیتا کتھ نہیں سٹی جب نہیں جانا جانا روہ نے مٹی نہیں اللہ نے اپنگ نہیں رب دسام تھی کہنا چاہنا تاکہ کڑیا نو پتا چل جائے وہ ہاتھ رب اپنا آپ رو اپنا کوئی کب اشار تر چل تو نبی کریم سروارم انہوں کی لگ گئے پر کافر ویخ نہ سکے تلوار اٹھیا دیا اٹھیا رہے تک کافر ہو نور کا مح پالیا مارے کا مکم نور رہی بلا اس نور نو پورا کردہ وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا شما کیا بجھے اج مکے کی بہت بڑی ہدیلی سارے کافر کٹے ہو گئے بڑے بڑے سردار آئے وڈیر آئے ابو جہاں آیا, آیا, آیا اتبا آیا ابو لہب آیا ابو لہب آیا احبا آیا شہبہ آیا ابو سفیان آیا بڑے بڑے سارے کافر کٹے ہو گئے کہنے لگے اب بڑی اہم میٹنگ کوئی سردار ٹر نویلی بھر گئی ابو جانا ہو میں آج آم اور میٹنگ ہوئے کہ اسلام دن ب دن ترقی کرتا جانے اتنی جتنیا کوششاں کر رہے ہو بجائے ختم ہونے اسلام بدتا جان لہذا آج سارے سردار مل کے بیٹھے ہو کوئی آخری فیصلہ کرو اس ختم ہو جائے دن بدن اسلام ترقی بل ہے اسلام منہ والے بندے جا رہے نے محمد کا کلو اڑیا اضافہ ہو رہا اج کوئی آخری فیصلہ کر کے اسے اکلو دانش لوگ بیٹھے ہو پڑے بندے بیٹھے ہو وڈیر ہو سردار ہو سب تو پہلے نبی کریم دا سچا چاچا ابو لابھ کھڑا ہو گیا وڈیرا تھی سردار تھی دولت مرگ تھی میرے پروگرام ہے کوئی نہیں رہے گا ابو جان نے آخیا اچھا تنا پروگرام دیا پروگرام ابو لال نے آخیا میرا پروگرام تجویز کہ ایک نوجوان تیار کریے ہوتے جیسے لاکھ تو ختم ہے کہ بخار کٹ ایک سبھی تجویز کری ہوں ابو جانا ابو جان نے آخر ابو لاپ تجویز اویلیبل نہیں اگو لاسٹ قابل عمل نہیں انہیں تجویز بہت اچھی جباب نہیں ختم ہو دیا قابل اس واسطے نہیں جہا بندہ قتل جائے گا اسی لواز لے کے واپس آ جائے بتانا کا دیوانہ ہوا بہت وقت پنجاری ہوگا بڑکا کے بھیجا گے کم کر کے بھیجا گے بس کو جادی ایک حملہ کر دے گا سرکس کے لیے آئے گا ابو جان نے آکھیاں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پجاری ہو گئے آخر انسان ہی دو گے ابو جان نے کیا پتہ میں یوٹیان کی جب جنہوں نے کماری ویش لینا ہے کچھ پر دن کا نا سے رہنا نہیں سب تو پتا نہیں نظر اے غلطی نہ کریو اگے امر مجھے سر لے کے آ سو کٹھا کا لالچ دے کے بھیجیا اجے تک کرونے آپ اپنا سر لے بہ گیا بولا میں بند کر کے تھا تو میں جا کے انہیں گل رسوے تیس در وہ مجھے دس میری مٹھی مسکرا کے, کے کہنے لگا می دسا مٹھی چیٹ والی شہ دروہ لا کے گیا تھا مٹھی چند کر کے لے کے اتنے لائن کہیں میری مٹھ بھی سوچے سوچے پتھر موڑ پایا شاد اللہ اب تو رکھوں شاہ کا معاملہ بہت مشکل ہے میرا جائے گا واپس نہیں آئے گا پتہ نہیں وہ نظر آپ پلا ہے سارے سردار کٹے نے اپنا اپنا مشورہ دوں ابو لاہر دا بیٹا اتنا کھڑا ہو گیا انہوں نے آخیا مکے کے سرداروں میٹنگ بھی بلایا گیا پیٹ پیش کی پسندی پروگرام آیا اس اسلام ختم ہو جائے گا ابوجال نے آخیا کا جان کر میں یہ پڑھان سوچنا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے خلاف گلی گلی محلے محلے گھر گھر تین پین ٹوک ٹوک اتنا پراپند نہ کرے ہو کہ محمد کر لا بول اتم محمد اتنا سو پا دلی گلی رو پا دیو کوئی بندہ قریب نہیں جائے گا کہ کی گھر سنیے اب ختم ہو جائے گا کم از کم اتنے پر لگ جائے گا خلاف پڑاپک نہ کر ابو جال نے آخیا بہ بے وقوف نہ ہو تو اچھی گل کی ابو جال نے آخیا کس منہ نہ آخر ج چالی سال ہے لوگ آخر گے روڈ کمپنی آپ ٹوٹھی چالی سال پیری صداقت کر دے رہے ہیں بخار ست اپنی جگہ دشمنی اپنی جگہ پہ اور سرداروں سچ دسو کوئی بندہ وہ چہرہ دیکھ کے مر نہ پائے بھی جھوٹ بول گا خدا نے ایسی بنائی ہوئی جی دشمن بھی کر سکے نہ برائی جا سردار سارے لگے تو سن بلایا تو منگا ہی نہیں تیرے دیر میں پروگرام ایسے میرے شاید اسلام ختم ہو جائے ملاحا. ابو جہ نے آخر یمنشاہ حبیب بن مالک لکھیا تو پڑھیا لکھا دونوں مکے مہمان بلائیے اول تو کتنے روگ والا بادشاہ نا سن کے مسلمان درجان کے غریب لوگ نے کمزور لوگ نے اگر ایسا نہ ہویا سڈے مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسا فیصلہ کر جائے گا اور ان تبلیغ روک جائے گی رفتہ ختم ہو جائے گا. کے آپ برا بھی دن مالک کو. ابو جال نے رکا لکھا حبیب بن مالک میرے دوست جلدی مکے پہنچ سا اپنا بتیجا گاٹ گیا بار نکلے کہ میں انہوں کا رسول ہوں کہ جلدی پہنچ تو جلدی نہ فیصلہ تیرے یمن پہ بھی قبضہ کرتا ابھی بن مالک نے جواب دیتا میں فلاں تاریخ نو مکے پہنچ جاگا یہ جواب پہنچنے کی دیر سی مکے اقبال دیاں تیاریاں شروع ہو گئی ابو جال ابو لاپ اس کا پیسہ خیزا آپ مکے منافی کر رہے ابو جال ککے والوں کی تاریخی گا فیصلہ ہو جائے گا خبران کی ضرورت نہیں ابو لاپ بھی تھی. ابو دی دیرے. ہو جائے گا پوچھا دے رو فیصلہ ہو جائے گا سر رات لے کے جگری ابھی کہنا سی کا پوچھن دے تکبیر بھی لوگ تکبیر بھی آتے لو سے باقی اللہ بھی آسا ہو جائے گا تاریخ مکرا سے ابھی بن مالک مکے پہنچ بہت بڑا استقبال ہوا بہت بڑا کٹے بنایا گیا درمیان حبیب بن مالک دی کرسی ایک پاسے ابو لال دی کرسی پاس ابو لال دی کرسی بس سردار وغیرہ سب حبیب بن مالک کھڑا ہو گیا حبیب بن مالک نے کیا سب تو پہلے میں نکے دا ہوں تھوڑا شکر گزار ہاں کہ تصا دعوت دے مکے چ بلایا بہت مہربانی اچھا یہ دسو کیوں بلایا ابو جب نے کہا جناب روکے میں اشارہ تنت لکھا سی تفصیل ہے سی کہ سارا اسٹ بتیجا لگتا ہے نہمد اللہ انہیں بہت پچھا گزارے فکیز دیا کسمیاں رہی سارک امین کہہ کے بلا گیا باہر نکلے تھوڑے سارے خدا نے تے میرا ایک خدا سچ ہے میں رسول ہوں سنو اس واسطے بلایا کہ سدے بنادے درمیان کوئی فیصلہ کر جاؤ تاکہ اسلام لگے نہ بڑھ سکے اور اگر ایسا نہ ہویا کہ پھر نہ یون بھی لپیٹ میں آ جائے گا اور ملک بھی آ جانے لہذا اس واپ نے جناب نکلیف دیتی ہے سمجھدار ہو بات دبدے والے ہو بس کوئی ایسا فیصلہ کرو کہ اسلام ختم ہو جائے ابھی بن مالک نے مسکرا کے کیا وہ کہ میرے کتنے خدا نے ابو جال نے آخیا وہ کہنا بس اکو خدا ہے اللہ ہوتا ہاتھ لیا لے دا بھی اللہ دا بھی کلو کو انہیں آخیا کہ مکے والو تھوڑے کتنے خدا نے کیونکہ پہلی بار آیا کہ مکے تو ابھی آئی تھی ابھیب نے آخیا کتنے ابو جال نے ابو اللہ جان ہے دسویں خدا لگا میں کسوں بس ابو جال نے آخیا جی خداوا کا حساب بہت مشکل ہے اص نہیں دس سکتے سڈے کتنے انہیں آخیا کیوں انہیں آخر جی معاملہ بہت نازک خدا بنایا ہوا لوہارا لوہے بنا ہوئے گبارا مٹی دے بنا ہوئے چڑکھانا لکڑی دے بنا ہوئے مردہ دے خدا سے جنانیاں دیا خدا انہیں آخیا کچھ پرانے ہو جان تر نئے بنا لینا کچھ ٹوٹ جانتے کچھ اچھی خا پی جانے بڑا مشکل ہے بچیا نکا نے ابھی حیران ہو گیا آخر صاحب کی گلا پیا کرنا خدا کھا دن ہو سکے جی کسی ماحول پرواطف نہیں ساری تہذیب پرواطف نہیں جہ اکنامکے خدا نے عبادت واسطے پنڈ دس منٹ کا کوئی سونے دا کوئی چاندی دیکھنے بلائے ہوئے جدو ملک شام جانے تجارت وافتے تو جناب لے جا سکتے پھر سفر واسطے ایک میٹا جہا خدا بنا آٹا گڑ ملا کے ایک سخت جہاں خدا بنا لیا صحیح کرنا آٹا ہی ملا کے خدا بھی ختم وہ کر بجلی کا یا خوا وار <ساس> جس نے ساری ہلا انہیں اچھا جناب بہت مشکل ہے کچھ خدا کچھ سنیمے بنا لے ایک باری ابو جال ایک کاریگر کو ریا کیا لگا ل اور میرے واسطے کچھ سونا لیا خدا بڑا ایسا بنا کے دنیا یاد رکھے کتنے خدا بنایا ہے اس نے چاچیا سارے تو فکر نہ کر دنیا کی یاد رکھے گی خدا بھی یاد رکھے گا کتنے بنایا ہے انہیں بڑھا بنا کے دے لگا سردار بنا تیار دکھا کشائی کرو ابو انہیں نے چاکر نار لے کے گیا انہیں اسے پردہ پایا ابو جان نے پردہ ہٹایا واہ واہ بہت بہت اچھا بہت خوبصورت منا رہی صرف ایک فرق بہ گیا انہیں آخیا کہنے لگا کہ خدا صاحب کا نق گلا دیر جی کہ چل کے پتلا کر لے اپنے اپنا بنا رہے اللہ ہوا خدا جب دین لیتا ہے تو اصل چھین لیتا ہے انہیں آخیا جی بہت مشکل ہے خدا وہ حساب نہیں ہو سکتا ابھی نے آخیا کوئی موٹا موٹا حساب پیتے چھوڑو ٹوٹے بجے چھوڑو پڑا والے چھوڑو اس وقت بیکلا چوبے ادر تر ساؤ سا موجود ہے اچھا مکے بات میرے سوال کا جواب کہ میری طے اور سخت خدا محمد مصطفی نے ایک خدا کا مقابلہ نہیں کر سکے کہ فیصلے واسطے منو یمن سے بلایا جا. ابو جال شرمندہ ہو کے سر چکا کے کہنے لگا جناب وہ بس صرف خدا میں کر کچھ نہیں سکتی اللہ ہوا. خالی خواہ کر نہیں سکتے چچی گڈا نہیں نکلا دکھاؤ وہ سارے پڑھ کے کھلو گے تھے کیا پاؤ تو ٹھیک جی تی لے جاؤ تو میں کوئی میں دشمنی ہو رہی ابو لال نے آخر جی میں کوئی بات نہیں چلو چل پائے ابو جہ کی رومانڈ منہ چپا کے نہ پیچھے پیچھے نبی کریم دے دروازے سے آئے بی پل مالک نے دستک دینے دستک اللہ پر مانے میرے باپ انتظار کرو ناؤ سے میرے کو سفاروں کو پتا نہ ہوتا ہے آپ کا جائے گا بس انتظار کرو مگر کاغرا نو کی پتا تھی دستک نبی کریم بات شریف ابھی مالک نے سامنے کھلوتا ہے نبی کریم نے گھر کا دروازہ کوئی لوہے کا سات نہیں سی لکڑی کا دروازہ نہیں سی نبی کریم نے دروازے سے کھجور دی لٹکی ہوں یا بولی لٹکی ہوں اچانک عالم سامنے رہے حبیب نے ابو جال ابو لاب دیا کچھ ہاتھ پا کے حبیب نو چونڈی ماری بس کھلے ویک پر وہ ویچی جائے نبی کریم نے مسکراہ کے پہلا چولہا فنوایا کا نبی کریم لگا جگہ حبیب بن مالک یمنشاہ مکے فیصلہ کرنا ہے نبی کریم دبا مسکراہ بکھر گئی مسکراہ کے فرمایا او یمن بادشاہ یہ تو میرا خدا جانتا نہ ابھی بن مالک نے کہا جناب میں یمن دردشاہ مکے والد پہ آئے میں الا کر مکے والے کہ تی جادوار ہو میں کا تڈ صرف دو سوال کرنا چاہتا حضور نے فرمایا پھر لگا تو کہ وقت بھی قیمتی ہونے تک میرا بھی قیمتی ہے کہ میں کا صرف دو سوال کرنے نے میں ایک دار آدمی آپ کا کرنا ہے اگر میرے دو دونا سوالوں کے جواب تصا نے ٹھیک دے دیتے تو غلامت میں بھی نا لکھا کے جا نبی کریم سربر عالم مسکرائے مسکرا کے سخت فرمان لگے قید پیا میرے ونوں کوئی قید نہیں دو نہیں دو کر کر دو, دو, دو, دو لکھ کر سر ما چیتا تنگ نہ چاہ ابو جان نے ابو لاب نو آخیا بھائی جی اور دنیا کے بڑے کام نے چلو اکیل کر خیر جا سوال ابو جان نے کاگل ہو گئے یہ قریب دہڑیاں سوال پہلے تیار سوال ہے جہاں جب ہوگا کوئی نہیں جانا واپس یہ کہنا کدی اے آخر سی پڑھیا لکھیا بند پتا نہیں کیسا سوال کرے گا نے فرایا تھا سوالک نے کیا میں جا تو کہہ رہو تھی کہ اللہ کا نبی ہوں میں سنیا جا تو زمین چل سکا اپنان سے نہیں چل سکتا اگر اللہ نبی ہو تو زمین تڑو کہ چل دیں دو ٹکڑے کر دوں زمین ٹن کربی کریم سرورِ عالم نے فرمایا دوسرا انہیں آخر جی پہلا سے بال کرو نا پہلا سوال پورا ہو گیا تو سر دوسرا بھی کرنا امام الانبیاء نے مسکرا فرمایا میں انہیں سوڑیا تو بندے کم چ کوئی آرام کر رہے ہیں لوگوں نے لانچن نہیں ہوں اس طرح توڑ کا مزہ نہیں آئے گا رابے مہربان کو کہہ دے مکے تکیا تو لواس منہ پی کرا دوں دنیا جب لے کب جب سے جب ہو جائے نہ لڑو کسر توڑا تا کہ کوئی شک نہ ہے دنیا جبلے ابو کبیس جا رہی ہے ہر بھی مکہ شریف جاؤ نا جی ہوں شاہی محل بن گیا نا یہ جبلے ابو تھی اور کبھی اتو پہلی مرتبہ سن چوراسی مسجد بھی ہے تھی مسجد حلال کیا جا رہا مسجد شاہی محل بنا دیا بدتمیزیاں جگہ مل دنیا جا تھی اپنے بیچ سے بیگانے جیف دیا لہذرین بڑی ہوئی یعنی اتنے اس وقت ابو لابھ سے ابو جہاز ہوں ساتے نکلی کرو پہ چڑھ پہاڑ چڑھدی چڑھدیا ابو لاپ ابو جہاں پائی تعلیم کتنی اچھی شہ ہوگی اچھی سرداریاں کرتے فرنے ہاں لیکن ہی ہوں اج تک رن چاہی آ رہا اے گل آخی ہے بچا نوڑ علم کتنی اچھی شہ پڑھیا لکھیا بادشاہ انہیں تھلے کی گل ہی نہیں کی میرے کو پیشگی مبارک لے لے سن کوئی نہیں ٹوٹنا اچھا اسلام کا آخری دن ہے بس محمد مستفا کا کلمہ پڑھنے والے چڈے ابو جال نے آخر ایڈا کچھ نہ ہو اس آخر کیوں اس ٹوٹنا ہوں نا تو منافی نہیں دکھ رہتا انہیں آخیا میں تماشا ویخ چلے ہیں دشمنی اپنی جگہ برداشت کرے چنا ملبی آخر آدم اپنے آپ ماما سرمٹ بھی گھروں نکلے سی ادرا میرے حملہ نار فاروقی آدم نار نے مولاری نے سدی کے اکبر نے فاروقی آدم نے حضرت بلال کار جان نبی کریم چمنا پنا تیرے یار پیچھے بڑیاں مارا خالی نے یار لاج رکھی یار کرم کریب جائے ٹائم کیوں مارے وہ ہشیا بابو میرے پیچھے برچا تو پیا کر رہا ہے اچھا بیٹھے گی یار دے یار ایک اچانک کملی چھ باہر ہواں ہا چلند کیتا نبی کریم نے چنونگا بند کی اوپر انگوٹے رُڑ پیٹیا انگلے چا کتم نے کین نے ہلا شروع کر جن دبا نال نہ کر کے دیکھو جل چی نہ آیا کٹ دلندی آسر والے آسلم نوڑے پجرا کرم بھی جم دے ہو گئے ایک ٹکڑا ادھر آیا ایک ادھر آیا مسلمان خدا دی کرے انہاں آسمان در ٹوٹا ادھر حبیب دیکھا گیا नखेरिया ए तन मन भी रही खबर بھی ٹوٹ گیا ہاتھ جوڑ کے کہنا آکا جی توڑیا جی جی جوڑ بھی نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا توڑ سکتا ہے تو جوڑ بھی سکتا ہے اشارہ سکارہ ٹوٹا ہوا چند پھر جڑ گیا چند جوڑ کے نبی کریم نے فرمایا پہلا سوال ہو گیا پورا دوسرا دس وہ کہ ابھی بردا چاہتا ہے بولتا نہیں رب کی اطار دلان دے پردیاں دے راز جاننے والے نبی پاک نے فرمایا تین دستا رب کی اطار سوال یہ یمن والی کو بیٹی ٹھیک ہو جائے یہ چند پیا جڑتا سوچتا تھی چند سے جوڑ لگتا وجود بھی جوڑتے نام یادہ کا میرا یہ سوال امام الایا حقیب ت لڑکی نمن میں پیک کر کے اپنا کرما بھی پڑھا د تین دروازہ کھل آئے گی میں نہیں بولتی تھی یا تینوں ابو کہہ کے بلا نہیں بیتی. نہ ہو بیلا ہوگا جا کر زیارت کرے گی جاتی تھی نکل گئی کر ہے ہو کدھر جاؤ کیا ہوتا بات چائے کرا پل دیا چل دیا چل دیا جمن پہنچا کروائے دستک ہے آواز کروا ہے کھول کھولو کن لگا کے سندی آواز دی ہے نہیں کال آئی تھی امی تک آیا ماں دیئے تیرا باپ آیا لڑکی سیڑی پڑتی آئی ٹہرو میں پہ الہ لڑکی نے پنی باپ رو کے نہیں سی سکتی تیری زبان کا تالا تو چل نہیں تیرا وجود کس نے ٹھیک گیا رو کے بہ کے سن دیا باپ دیسی دونوں بیکی کہ بیمار خانہ بہتر سام میری میری ماں نے دسیا کی ہے ماں نے ماں چار پچتی تھی ماں دیے میں آسمان دی چند رہی تھا میں حیران ہو گئی اچانک چند نے ہلنا شروع کی حیران ہو جی کے پھر کی ہوا ابو میں چند دے دو ٹکڑے ہو گئے تھوڑی دیر گزری چند دیتی پھر تھوڑی دیر گزری mera o makan khushmoon al fariyaat se thodi der ho i kya نرم جی ہاتھ میرے سر تا انگلیاں کورے اکھا تگے اکھا چکا کے نکلے میں ہاتھ میرے ساری دور ہو گئی بابا کی سسا جب میں وہاں لکھے تیری صورت میں جانا کھا جان آ جانے جان آ سب آ کھا پہ رب تھی یہ شان تو شانہ سب اللہ نبی کریم عالم دی ہر روزے حالت نصیب کرے حال بھی قبول کرے ان شاء اللہ تعالی اج رات ندارہ قنزل ایمان بلشنے اقبال کالونی پشاور روڈ ابھی عظیم مشال محلے ختم گڑنے پاک ہوئے ان شاء اللہ بلا سارے سردار کٹے نے اپنا مشورہ اب دا بوڑا اتنا کھڑا ہو گیا میٹنگ بھی بلایا گیا السلام علیکم آواز ٹھیک ہے